سلام سلا تو وہ سلام ملا الرسل وخاتم امبیا محمد المصطفى وعلى آله وإصحابه كل صدق والصفاة أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایلئی نور سلم کا بے خواش تھو ل منت بد کلان بھیا منو آلئی وسل مو والسلام ملا یا سلام یا رسول والا لا یا کا یا حبیب اللہ سلام دیا مکین السلام علیکم انتیس رمضان المبارک دی شب جامع مسجد دار الحق ٹاؤن شپر ختم قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ دے اندر عجدی روحانی محفل روحانی اجتماع کا اہتمام کیا گیا انتظام اہتمام کرن اور رحمت ناچیز نفس و شیطان دنیا آخرت ہر شر تو اپنی رحمت دی خاندان سمیت پناہتا فرماوے دوستان گرامی اج روحانی جلسہ دے اندر ناچیز دا موضوع بالکل نیا موضوع ہے جس دا عنوان ہے پاکستان اور سیکولر ازم قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت رمضان شریف دے مہینے دے اندر عام مساجد بڑے اہتمام ہوں ہزار روپئے خرچ کر کے مسجد کے اندر کاریاں نوں اور حافظوں پرانے پاک سنن سناو واسطے منتخب کیا جا میں جب غور کیا اللہ تعالیٰ بسیرت مطالعہ معلوم ہوا ہے کہ مجید دی جنی تلاوت ہو رہی ہے اور جس اہتمام کثرت نال تلاوت کلام پاک پی دی دی اس شدت نال اور اس کثرت قرآن مجید دی مخالفت ہو رہی ہے جی میں تلاوت زیادہ ہو رہی ہے اسی طرح قرآن مجید دی مخالفت زیادہ ہو رہی ہے قرآن مجید دی مخالفت, مجید دی مخالفت دی نار ایمان نہیں رہا تلاوت کیا فائدہ دے جیمان ہی نہ رہے تلاوت کی فائدہ دے اور قرآن اے جڑی قرآن مجید دی مخالفت ہے کہ پاکستان دا پہلے دن تو آئی نہیں تھے پاکستان دا پہلے دن تو قانونی ہی قرآن کی مخالفت ہے اس ملون دی ملو جلونا نے پہلے دن اٹ رکھیے ہے وہ ملون خود قرآن دے مخالف سن اور قرآن دی مخالفت نال پہلی اٹ اس دی رکھی گئی میں اسی چیز جناب دے سامنے بیان کرنا پاس بان اسلام ہون دے ہوتے نبی پاک سرکار دے دین دا متین ددنا چوکیدار ہاں چوکیدار کام ہے حفاظت کرنا پیرا دینا میں عمل امل پیرا بجائے زیادہ میری توجہ ہے ایمان آے پاس اس وقت امال دی دعوت دلے بے وقوف ایمان دی دعوت دینی فرض ہے کیونکہ ایمان ہی مکیاب پہ حضرت سیدنا سید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی نے کتاب اس کے حوالے کنز العمال شریف کے کتاب الفتن کے اندر الناس زمان کا فرمایا یہ جہ زمانہ لوگوں سے آنا ہے جمعے والے دن تیروں پاوے پہ دے کافر دے حضرت جنہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خصوصی راجا کا امی سمجھا جا فرما نے یہ جہ زمانہ آنا مسلمانہ تے جمے والے دن مسیح دے اتوں اگر تیر ڈگے تو ڈگے گا کسے کافر دے سر تر جمع رہ ہونے نے ڈگر کافر کے سر جو نماز تے ہونے رہے اندروں اندرو ایمان نہیں ہونا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں ڈر انڈے فتنیا جی رات, رات وانگو سیاہ فتنے آن گے یعنی دل دیا پے بندے دا جسم مرے گا او بندے دا دل مر جائے یعنی کیا مطلب کیسے فتنے آن گے بھی تباہ کر ایمان بھی تباہ کر سخت ترین کالی سیاہ رات آنگوں فتنہ سیاح راتوں سیاح فتنا ان فتنیا فتنا سیکولرزم کا فتنے تو سیکولرزم جنوں آن تشریح اس دی کرنا اس فتنے تو بڑے بڑے مشائف جنہوں نے سمجھا جاتا ہے وہ خبر اچھوں تو پاک پہلو پاکستان بن تو بھی پہلو او اس تو بے خبر تھے اس تو مفتی جڑے نام نا مفتی بنے او جناب اس تو بے خبر علماء بے خبر باقی عوام کا کیا جتے لوگ بے خبر ہون ہوم کا کی ذکر خاص جس چیز تو بے بےخبر ہوتے آما کا کی تکرا اور یہ فتنہ باقی فتنے آنگوں اے فتنیا یورپ تو اٹھا اور دنیا تے سے فیلیا سیکولرزم دا فتنہ پاکستان اس سیکولر ازم نظریے سیکولر نظریے اور سیکولرزم دے تحت وجود دے آئے اور اس ملون فتنے دے اتنے اس کی پہلی اٹ رکھی گی ہوں سکولردم کی ہے میں چاند حوالہ جاتی وضاحت کرنا یاد رکھنا جی میں گل کرنا نا اگر کچھ لوگ اس کو باخبر آئے جان د لگن ملون دبے ہوئے ہیں وہ سر اٹھا جا جی اس کی ضرورت نہیں کرتے کیوں ہونا دی نگاہ مخلوق تے خالق تخال تے نہیں اور دنیا کائنات دیاں شیطانی فرونی طاقتاں دے اگے سر چکنا سر اٹھانا اور حق بولنا اس بندے دا کم ہے جس دی نگاہ مالک تالت <بنشار> ہے <بھی>، <بنشارد> جس کا مقصد جس کی و غایت صرف اللہ تعالی راضی کرنا ہو جس بندہ کا مقصد مخلوق راضی کرنا اور مخلوق تو مفادات اور اپنے مقاصد حاصل کرنا ہو شیتانی آدمی وہ کدی حق کی گل نہیں کرے گا کدی فرونی طاقت سر نہیں چکے گا اس وقت کے حالات طاقت فرونی حالات نے اس واسطے دھامے دس دس لاک بھی لاک پناہ دے افراد نفری رکھنے والی جماعت تنظیمہ ہیں وہ شیطانی لوگ صرف کیونکہ اتوں لبادہ اڑیا ہوا ہے شکل دین کتا ہے لیکن اندر انہوں دے مقاصد اغراض جہن محض دنیا اور مخلوق تو فوائد مقاصد اپنے دنیا بھی حاصل کرنے اس واسطے وہ شیطانی لوگ کسے فتنے دے خلاف نہیں بولتے دے، کفر کے دے خلاف آواز نہیں اٹھا دے تاکہ سڈے مفادات سے چوٹ نہ بجے مفادات ہو ہونا ہو نقصان ہوا یا جان ٹرائے گی دنیا کو نقصان ہونا ہو یہ جی چیزوں نگاہ رکھ کے بئیمان دبے ہوئے نہیں اور الحمد کیونکہ نا چیز کی دی بزرگان دین کی دی سنگت سوبت برکت اس چیز سے نگاہ ہے ہی نہیں میں صرف آخرت تگاہ رکھنا اور اللہ تبارک وادت اپنی آخرت اچھی ہونے ہمیشہ طالب رہنا وا اس واسطے میں بلا خوف و خطر کوئی شخص ہے لیکن جب وہ باطل نہ لگا ہے کوئی باطل نظریہ میں نظر آدھا ہے میں اس کے خلاف برملا آواز اٹھانا وا اور الحمدللہ اے یہ نا چیز کا وتیرا ہے اور تسا جان جاندھ ہمیشہ دی میری آدت ہوئی لگی اس ہو نہ کسی ناراضگی سلسلے میں ملہوز خاطر رکھنا نہ کسی رضا مندی آپ ایک راضی کرنا ہے اس واسطے الحمدللہ اے جڑا جڑا ہوسان موضوع سننا ہے جڑے حقائق سننے ساری زندگی نہیں سنے ہونے توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ میں پہلو وضاحت کرنا بھی سیکولرزم کنگ سیکولرزم کس نو آخد انگلش کا لفظ لفظ ہے اس خبیر زبان کا اس کا مطلب ہے لا دین مطلب ہے لا دی حوالہ گل کرنا عالم اسلام کی کی صورت حال کتاب اسرار عالم دی کراچی تو چھپیے اس دا مقدمہ لکھا سید عزیز رحمان نائب مدیر شش ماہی اسیرت عالمی اسیرت المی اس نے سیکولر ازم دا مطلب بیان حوالیاں دے گا وہ حوالے, حوالے میں عبارت سنا کے نال نام دسنا کتاب دا جس جو اے اگو بیان کر رہا اس لکھے سیکولرزم کے معنی اردو میں لا تینیت کے ہیں اور ڈکشنری آف مارڈرن ورلڈ یعنی پوری دنیا دی نوی ڈکشنری اور لغت جہی بنائی گئی اس دے اندر کی تعریف کی کی مانا دسیا گیا سیکولرزم دا دنیاوی روح یا دنیاوی رجحانات وغیرہ بالخصوص اصول و عمل کا ایسا نظام جس میں ایمان اور عبادت کی ہر صورت کو رد کر دیا گیا ہو یہ عقیدہ کہ مذہب اور کلی سائی امور کلی سائی امور کا امور مملکت اور تربیت عامہ میں کوئی دخل نہیں ہے اس کو لکھے یوسف کرداوی دی کتاب اسلام اور سیکولرزم اسلام آباد عالمی ادارہ فکر اسلامی تو چھپی چھپیے انیس سو ستانوے دے اندر اس دے صفحہ نمبر پنج لکھے اس کتاب والے جس کا مطلب کہ میاں دنیاوی کام جتنے ہیں حکومت معاشرت بغار کاروبار جو بھی اس دے اندر دین تے مذہب نو ماسا بھی دخل نہیں کوئی دین مذہب اس نہیں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 حکومت میں خالص لا دینی سیاست ہے اور دراصل یہ اخلاق کا ایک اجتماعی نظام ہے جس کی اثاث اس نقطہ نظر پر ہے کہ معاشر زندگی اور اجتماعی وحدت ایسے عمل اور ایسی اخلاقی اقدار پر قائم ہو جس میں دین کا کوئی دخل نہ ہو سمجھ رہے ہو گل کے نہیں سمجھ رہے میں <لز> پنجابی پھر سمجھانا لیکن میں حوالے جا جمع کر لوں جی پھر <لا> تیسرے نمبر پہ تیسرا حوالہ پیش کر دے اس کے اندر اور زیادہ وضاحت ہے لکھ لکھنا حقیقت یہ ہے کہ انسائکلوپیڈیا نے کہا کہ مقالہ نگار کے الفاظ میں انسائکلوپیڈیا کتاب دے لکھن والے دے الفاظ دے وچ سیکولرزم دا کے معنی ہے سیکولرزم ایک ایسی اجتماعی تحریک کا نام ہے جس کا اصل نشانہ لوگوں کی توجہ امور آخرت آخرت کے کاموں کے اہتمام سے ہٹا کر صرف دنیا کو ان کی توجہ کا مرکز بنانا تھا کیونکہ قرون وستاد یعنی درمیانے دور اور پچھلے دور صاحب کرام کرامڑ پہلے ادوار ان میں لوگ دنیا سے کنارا کشی کا شدید رجحان رکھتے تھے اور دنیا سے بے رغبت ہو کر خدا اور آخرت کی فکر میں ڈوبے رہتے تھے اس رجحان کے مد مقابل انسانی جذبے اور رجحان کے بروے کار لانے کے لیے سیکولر ازم وجود میں آیا اور نشات ثانیہ میں لوگوں نے انسانی اور ثقافتی سرگرمیوں اور دنیا کے مرغوبات کے حصول میں زیادہ دلچسپی کا اظہار شروع کر دیا سیکولر سیکولرزم کی جانب یہ پیش قدمی تاریخ جدید کے تمام عرصے میں تین سے متضاد تحریک کی حیثیت میں آگے بڑھتی اور ارتقا حاصل کرتی رہی گویا سیکولر ازم بنیادی طور پر زندگی کے ہر میدان میں مذہب کی مکمل نفی بلکہ مخالفت کا نام ہے بے شک, بے شک, بے شک سمجھ لگی نے کوئی نہ سنو ہونے کا مطلب کہ پنجابی ہے سمجھانا ٹھیک پنجابی زبان تاکہ جنہوں نہیں سمجھ آئی ان کے دل دماغ چل بہ جائے جنے سیکولرزم دا مطلب یہ کہ اپنی زندگی دے ہر کام میں خدا دے دین شریعت دی مخالفت کرو کوئی دین مذہب نہ سمجھو مذہب اگر جاننا ہے تے صرف دل در عقیدہ میں پٹھا سیدھا اپنا رکھ لو یا نماز اگر عیسائی ہیں تو وہ اپنے چرچ چ جی مرضی کرفرو حکومت چاشرت ماحول تعلیم تعلیمت بندے کی زندگی اجتماعی اندر جو مرضی کوئی کرے ابے خدا نہیں رسول نہیں وی نہیں دین نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی ہدایت نہیں اس دے اندر جنی جن مخالفت کوئی کرے کہ اس دا اپنا ذاتی حق کے کوئی مولوی کوئی پیر اس دے اس کام مداخلت نہیں کر سکتا اگر کرے گا قانونی طور سے مجرم سمجھ کے اس مولی کے پیر نو اندر کیتا جائے گا اور جرم دار سمجھا جائے گا کہ فتنہ تو فساد دے اندر تین کا نام لے کے باہر جہاں گل چکرے جائے کہ اے فتنہ فطنا پیدا ہے ہے جی کیوں جو لکان کی زندگی ہے دین نو دخل دینا کیوں پہ دوسرے لفظ مسیح خدا ہو, شیطان ہو بار شیتان ہو بار شیتان تو علاوہ جہاں خدا کی گل کرے مجرم کرار پایا لا دین زندگی لا دین ماحول لا دین سیاست لا دین تعلیم دی ہوٹا مخالفت ہو جی صرف دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا, دنیا, دنیا تے آخرت بندے دشمن بن مخالف ہو جان دین دے مخالف خدا دے مخالف اس نو دین سیکولر ازم کیا آخری سیکولر سیکولر سیکولرزم ہن سمجھ لگی نہیں اس عربی دے واسطے اربی کے اندر کہڑے کہڑے لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی دس محطن. لغت <تصفيق> توجو نال بولو شدہ اللہ آہ! موضوع بڑا اہم ہے کہ جتھے چل پائے گا نا اتنے اگ لا چے گا آہ! آہ! آہ! باطل کے دے ایوانہ دیکھ دے اگ لا پھڑ کے اج لا اللہ کے فضل بالکل مٹ پروفیسر تے سارے انج چیقن گے جیسے ال چیق گئی مسٹر اتنے لایا نا میں موضوع جمعے والے چیچا درویش بیٹھا بچے ٹاؤن شروع ان چیچا ہے سوال کریں گے چشتی تو تقریر تو بعد جب تقریر سنی سر ماردے دی بعد چاہیے سوال انہوں نے سوال کی حاجت چڈی یونیورسٹی چلائی سنائی بہلی سنیا منی بیٹھے سن کیونکہ کڑیاں رن جی شیتان دیا رسیاں شتان دیا رسیاں جہاں سمجھ لیا یہ کام خراب ہے یہ تو سارے گاٹے پیر شانسیا چیز جا مرد ہوئے گل سے انشاءاللہ دے اندر لمال ہوا دنیاوی شابی غیر دینی مدنی عالمی عامی یہ سیکولر بندے نو آخمانی دنیوی شعبی غیر دینی مدنی عالمی عامی اور سیکولر ازم واسطے علمانیہ آدم المبالات بدین بالدین عربی دے اندر آدم المبالات بالدین دین دی کوئی پرواہ نہ کرنی دنیاوی یا خالص دنیوی نگریا جس دے اندر دین دی کوئی ملاوٹ نہ ای عربی دے الفاظ جڑے اس عربی استعمال ہوں القاموس الجدید اردو عربی لغت یعنی اردو الفاظ تو اربی جاندے نے اس لغت جو تعین سمجھایا سمجھ آ گئے نہیں کوئی نہ بولو سبح سیکولرزم تو پتہ لگ گیا نا کہ دنیا دی زندگی دے اندر معاشرت دے اندر حکومت دے اندر سیاست دے اندر دین دی مخالفت کرنی تے تین نڈو مننا ہی نہ اور یہ سمجھنا ہی نہ کہ خدا دا دین کوئی ہے اگر ہے تے صرف مسجد تک نماز پڑھو مرضی آپ بھی پڑھو مرضی آوے ہوں اللہ تعالی دا قرآن کی فرمان جا گواں گواں سر سٹ کے نا تے پورا مہینہ رمضان دا سا قرآن سنیا لیکن میں تو پہلو آخیا کہ جنہ زوردار تریقے منافقین قرآن دی تلاوت کر رہے ہوں یا قرآن دی سماعت کر رہے ہاں اسے زوردار طریقے قرآن دی مخالفت کر رہے کیوں جو تمام ملک کے پاکستان دا نظام ہمیشہ تو سیکولر ہے اور سیکولر بنیادوں نے چیلنج کر جائے میری گل اگے کھلو جائے ہر جائے پیر ڈک لو اپنے جما لو قسم خدا کی کر کے میں زبان وٹا چک پڑھیا ایسا منافقی اور میں جب منافقین آکھاں گا میں سارے رلاوا ویوبندی شیع باپی بریلوی یہ سارے بڑے ہاں اور قرآن مجید فرقا نے حمید کا بیان سنو, سنو ارشاد ربانی رب فرمایا الذین دخلو فی السلم کا <تصح acted> <Blues> <تصح spaghetti> مان والے ہو خود خلو ف سلامتی سلام, سلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ ولا ختوا اور شیطان دے شیتان دے نہ چلو دے دیران دی پیروی نکڑو مہدی شیطان شیتان کھلا دشمن دشمنی چھپی نہیں ہر بندہ جانتا کہ انسان دا شیطان پکا دشمن ہے ہن سجنا عصایت مبارکا نے سدکے جاوا چودہ سو سال پہلوں نبی پاک دے اتر کے نزول فرما کے نو جڑی شاید کی درسیسو اس سیکولرزم کا رگڑا پٹیا سو کی پیا فرمان سونا رب ایمان والے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ کی مطلب ایک خالی نہیں نماز تھی اسلام والی ہوا کاروبار بھی اسلام والا حکومت بھی اسلام والی زندگی بھی اسلام والی معاشرت اسلام والی زندگی دا کوئی کم تو اسلام تو باہر نہ ہو شیتان کی کوشش کہ اپنے پچھے چلاوے مگر دے مگر کسی قدم تلیا جے اپنے رب رحمان کا پیروکاری کر کوئی نہ رتوج بولو سبحان اللہ اچھا بھئی سنگیو شانا ویخیا جی کبھی روئے زمین کے اتنے شیتان کسی ٹرتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اور دے قدمہ دی پیروی نکرو جدم ہی دھرتی تھی لگتے تو پیروی نکلنے کا مقصد ہوا شیطان نہیں سامنے آرتا شیطان دے سنگی شیطان دے بیلی جہے ہیں کنجر او جڑے پاس ٹرن اللہ فرمایا تسان اس منے نہ ٹریا جان یہ سونے رب دسے فرمائی شیطان دے پیر کسے نہیں بیٹھے جڑے سور دے بچے شیطان دے ہومن سنگی اللہ تالا فرم وہ اندر نہ چلے جے جے منے وہ ٹرن ادھر تسا نہ ٹریا جے جی ٹر شیطان دے مگر پہ جانے جے شیتان لانتی لانتی شیتان دوست کی تسان بھی دوستی شیطان رب دا دشمن تسان بھی رب دشمن بن جانے کیونکہ دشمن دے پیچھے جو تر پے ہوں قرآن وزیر سان ساف لفظ دسیا کہ سیکولر ازم یہ شیطانی نظریہ ہے بے شک، بے شک، بے شک کیوں جو رب فرما ہے دین چ پورے داخل ہو وہ تو اس ہوتے مقابل شیطان دی تحریک کی ہے کہ بھئی دنیا نو الگ رکھو جس نس دنیا آخ د جے زندگی آخ دے جے اسنو دین تو الگ رکھو لہذا یہ مطلب یہ نکلیا کہ شیطان دا ٹل لگنا سی اس گلتے کہ میں انہوں دی زندگی قرآن کے مخالف بناو خدا دے مخالف بناو لیکن اللہ نے سانو پہلے دن تو فرما چڈیا کہ خبردار شیتان دے پیچھے نہ چلے جے اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جایا جے ہوں مثال دینا سمجھاو بھی خاطر ذرا توجہ بولو سبحان اللہ دیا مثال ادھر اگر ایک بندہ کسے محفوظ مکان دے اندر در ہے دروازے بوہے ہر شہ بند کر ہے باہر بڑے خطرات نے آفات نے آندیاں نے طوفان نے ہلکے نے نے نے بارے نے سپ نے ہر بلاو بار پھر رہی لیکن اپنی ایک انگلی یا ہاتھ باہر رکھ لیں بے بار او دے اندر ورن دا کوئی فائدہ ہویا توجہ نہیں فرم اور ایک کنگلی تے سپ نے ڈنگ ماریا جا مریا پیا کٹھے مرے گا کہ نہیں <تصفيق> ہر کے کتے چاک ماریا مارے باہر اندر جسم دے پینے کا کی فائدہ سارے جسم چڑھ جانی ہے کہ نہیں اسلام ایک محفوظ عمارت ہے جیڑا مومن اس پورا جاوے گا ان کسے پاسوں سپ ٹوئے ڈنگ نہیں مار سکنا وہ محفوظ ہو کے دنیا تو ٹر جائے گا جس بندے اسلام تو اپنا قدم کوئی باہر رکھے ہیں. کاروبار دا سیاست دا حکومت دا کا جنگی کو باہر رکھا ہے اسلام تو اپنے جسم دا کوئی حصہ باہر کٹی پیا جانا رہنا کسی لئے ہاں جی یہ جہنم دا بالن بن جانا اپنی تباہی دا سامان آپا کردائے کی فائدہ ہوا وہ سنگیاس واسطے رب فرمایا سلامتی نے پورے مر جاؤ تاری کو سلامتی دے محل تو باہر نہ no. سمجھ آ رہی نے بولو بولو سبحان اللہ کیوں اللہ دے ولی لوگ کیوں مستحب نہیں چڑھ دے فرض زندگی دے معاملات سارے آن دے اندر قرآن شریعت دی مخالفت دور دی گل ہے اللہ دا ولی تے کوئی مست نہیں چڑھتا کسے مکرو کام کے کسی پاسو میرا نہوں بھی باہر نہ جائے میں اللہ! پورا دا پورا مستفا کریم دا تابے دار بنا تا سلامتی رہا رے ایمان دسو اللہ سلامتی نے کہ نہیں ہوں سلامتی کوشش ہوں چوری گل ہے مستحب نہ چڈیا جائے کسی حام کم کا اتقاب کرنا دور دی گل ہے انہوں کی کوشش ہوں تو کوئی مکروہ کم بھی نہ ہو ہاں جی اس واسطے وہ محفوظ ہوں نے اتنے بھی محفوظ رہتے نے اور اگا قبر چیز بھی حشرچی رحمت خدا چ تو سمجھ آ رہی نے بولو سبحال اور سجنا میرے پاک نبی سرسال آپ پورے پورے اسلام دے اتنے چلن والے سن تا لوگوں کسی پاسوں شیطان نقصان نہیں دے سکیا کافر ہونا دا کچھ وگاڑ نہیں سکے کیوں پورے سلامتی کے قلعے آ گئے سن سلامتی دے کلے پورے محفوظ ہو گئے کافت عمل جو کر بیٹھے سن ہزور سی دس تو بد عمل بندے ہاں لیکن بیان کرنا پہنا تاکہ نظریہ بنے نا کم از ہاں عمل نہ نظریہ بڑے نرڈے پیر پیران نے پیر غریب نواز میری آپ سرکار اپنے مرشد دے ملفوظات جمع فرمائے ان ہارونی ملفوزان کتاب جندر و میرے موجود. اس مبارک کتاب درد لکھا گئے میرے مرشد پاگے ایک مستحب وزو کا وزو کا ایک مستحب رہ گیا سی. نے جد مسلا پوچھے تا کی کوئی کہ فلاں کم مستحبے وزو آپ انداز لایا اس طرح کا وضو میں بغیر مستحب تو کدوں کا کر رہا ہوں انداز لان تو بعد المویا چالی سال ہو گئے چالیا دی نماز دوبارہ پڑھیے تھڈو نماز قضا نہیں کر دے نا پچھلی چھٹی ہوئی جی اج کل کرتے رمضان کو مہینے سلا تو تسبی چ پڑی یا دو نفل چ پڑے رمضان پھر حساب پتہ نہیں کرتے ہو صرف کس حساب نال ساری زندگی دیاں نمازاں دو نفلان پوریا چکر اے پتہ نہیں بھی ریا جی کرتے جان سو محنت میں صرف کسی بندے دسیا او آخر جی رمضان دے مہینے چزائی جی دیا ہیں تو انہیں کزائیاں اندر بس یہ ہوئی ہے کہ دو نفل پڑھ لیں رمضان دے اندر تو سمجھتے ہیں اب جن نماز چھڈ بیٹھے ہاں وہ ساری پوری یہ بھی قوم بچاری مذاق جو کر دی اے دین نو مداق بڑائی کھڑے کہ نوزالک دو نفل پڑھن پوری زندگی دیاں یا جن دی نماز یا سال دی کلا کی کھڑا ساری پوری ہو گئی تو ایمان نال دسو آل. پھر اللہ تبارک و باد نے پانچ کھاستے اتاریاں میری گل توجہ نہیں فرمائی جی دو رکات سال دیاں فرد نماز معاف ہونی ہیں تو پھر اللہ تبارک و پانچ کیوں اتاریاں سونا بھی دو اتار چڑھتا اور کہہ چڑھتا کہ سال تو بعد دو پڑھو جنت لب جانی لیکن یہ بھی سیکولر قوم سیکولر ہے سیکولر قوم دا سیکولر نظریہ ہے اس واسطے آتے نے بابا دین ہویا ہوا تو ذاتی معاملہ جی میں مرضی رکھ لیں گے اصل ہوں ایے کرنے آ سال تو بعد دو نسل چپڑے یہ آتے نے دین نال استحزام مزاق دین دی تے دین دے اندر من مانی کرنا اپنا اپنا جو خیال آئے اس رانتی قوم دا تے کافر ہون دا کام میں اے کافر ہون دی نشانی ہے ورنہ مومن اپنے دی مزاق نہیں کر سکتا نماز جہی چڈی بیٹھے انا کرنا فر اللہ سمجھ نہیں لگی میری گلجو نال بولو سبحان یہ شکول جڑا روزہ نہیں رکھ سکتا وہ جمے روزہ چ اچھا میں سامنے تاریخی گل کر سارا جہا ہے نا اس کا نظام بنایا مسٹر جناح نے پہلے دل تو بنا کے اس سرعام بیان بھی ہوں میں سامنے رکھنا روشنی ثابت کر دینا کہ اس مردو آزم نے اس ملک دن تو یہودی سیکولا نظریے دے مطابق لاہدی بنایا دے دین کا ملک نہیں بنایا کیوں کہ اصل انگریزاں دی ایک کوشش سی کی کہ بڑا بئیمان لیکن آخو اسلام کا نام نہ چلن تو آخڑو گے بھائی اس ملک کو کہتے ہیں اسلام اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان لیکن بھولے اس لفظ دے وچ سارا کفر پیا جائے وہ جلی دنیا کہڑی کی شاید سمجھاوا اسلامی جمہوریہ جڑا کھلوتا جے جی نا یہ جمہوریہ دا مطلب سیکول لڑا جی, جی, جی سدیا کی تاریخ پٹ کے ویخو اگر مدینے دے تاجدار نے سونے نبی صحابہ نے اپنی کسے سلطنت نمہوری آخیا ہوئے میرا فر وجہ پروفیسر کھ لیا خنزیر مفتی کر لیا پیر جہے بنے بیٹھے نے وڈے وڈے شیتان جہے بہت الیکشن لڑنے والے جمہوریت کو منع آتے تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان مجھے سامنے میں انہوں پوچھنا دسو اس جمہوریہ دا لفظ کی لال سابت کر دے مدینہ مبارک جمہوری سلطنت سے اسلامی جمہوری نہیں ہو سکتا جمہوری اسلامی نہیں ہو سکتا میں مثال دینا ہوں ادھر ویکو کوئی بندہ آرن پلیت جوڑ جڑا ہرن حرام جوڑ جڑتا کوئی آخ سور شریف کوئی جوڑ جڑتا جے اے نا جوڑ نہیں نہ جڑتا تو اسلامیہ جمہوریہ دا جوڑ بھی ہوں حوالے سنو کی گل خیر سنو سو سنگیو میرے ہاتھ کتاب ہے کائد آزم تکار ہی رو بیانات کہ پاؤ کی لکھا تکار ہیو یہ کتاب ہے چار چلد تین جلدا اسلے میرے ہاتھ چلد چوتھی جلد کا حوالہ سنو سفا نمبر تین سو سٹ کائد بیانات کس سن کی تے کس تھانے ہوئی ہے دسا مجلس دستور ساز پاکستان کا پہلا صدر منتخب ہونے پر تقریر کراچی گیارہ اگست انیس سو سینتالیس کو ہوئی تمہارے قائد نام نہاد نے کیا کہا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب الین کے طور پر اپنے پیشے نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان تفصیل میں جمعے بیاں آ سواگا یہ حال تھوڑا جہاں ایوے نہ دیگ شریف دے کے ایک پلیت بوٹی کے وقانا زمانہ جیسے گزرے گا تصا کے ویکھ لاؤ گے پاکستان میں بڑا چلیا جیویں زمانہ گزریا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان <laughs> اچھا بھائی یہ دسو جس نظام حکومت دے دسلمان مسلمان مسلمان نہ روے کوئی اسلامی ہو یا, یا غیر اسلامی بول بول بول اچی آواز نہ جی ادو وے سڑمان ہے سن لیکن پاپا ایک قوم نے کہا میں بنا کر جا رہا ہوں ہوں نتیجہ یہ نکلے گا نہ تسان مسلمان رہنے نہ ہندو ہندو رہن گے ہوں میں گل ضرور کرانگ پاپا جی ہندو تو ہندو رہ گئے کیونکہ وہ پہلو ہی ختری سن وہ پہلو ہی کافر سن وہ تو ہندو رہ گئے پر لان پیا سا بٹا پا میں اصل مسلمان نہیں رہے توجہ نہیں کی سیکولرزم اگے کی لکھد ہے مذہبی اعتبار سے نہیں کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے ٹھیک ہے کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے حکومت کاروبار باہر کی زندگی اتے مذہب کوئی نہ مذہب وکھرا سیاست وکری اتو لرے نے میرے اس دعوے دلیل مزید اپنے گواہی طور پر جیڑی گل پیش پہ کرنا دن اخبار چودہ سو ستائی ہجری ستاوی رمضان یعنی کنی کن اٹھائی دا دن گزریا آن ہے رمضان ہے ستاوی دا اخبار دن اس دن در ایک مضمون آیا ہے سورت حال کے نام پہ ہارون ادیم نے لکھیا ہے قاضی حسین احمد صاحب قائد آزم ملبی نہیں تھے اس حوالے نار پہ ہے کی پیا لکھد ہے منصورے جماعت رد پہ کرد ہے کی پا کر پاکستان کو ایک سیکولر ریاست ہی بنانا چاہتے تھے نہ کہ ایک مذہبی ریاست قائد اعظم نے گیارہ اگست انیس سو سنتالیوں جدہ میں بیان دیتا ہے جدو میں حوالہ دیتا ہے میں اصل کتاب دیتا ہے اخبار چکے دینا انیس سو کو آئین ساز اسمبلی کے پہلے صدر کی حیثیت سے اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے پاکستان کی آئین سازی کا سنگ بنیاد ان الفاظ کے ساتھ رکھا کیا خواہ آپ کا تعلق کسی مذہب ذات یا قیدے سے ہو اس کا امور مملکت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ہم اپنی مملکت کا آغاز کسی امتیاز سے نہیں کر رہے ہیں کسی فر کے ذات یا عقیدے کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا جائے گا ہم اپنے کام کا آغاز اس بنیادی اصول سے کر رہے ہیں کہ سب شہری ہیں اور ایک ملک کے شہری ہیں ہم اسے نسب العین کے ہم اسے نسب العین کے طور پر ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے وہ آپ بھی چپ اتے سایا پیلیاں والے بھی چپ دیو گندی دو چپ اتے جناب جی تمام شیاتی چپ ہوئے بیٹھے کیوں چپ نے <تصفح> اچھا اچھا اتلا سفی کر سفی کر بند کر دو مر سچی آواز کسی پاس پائے اٹھو یار جلدی کرو اللہ کے بندے <تصفح> سبھی گھر بند ہو نہیں گیا اتنے ہو گیا ہو گیا بہ جی چلو ٹھیک ہو گیا جی ہو گیا بند ہو گیا جی پاکستان منفی سن لی جے میرے دعے تلیل آتے ہاتھ دروں انہاں ثابت کر دیتا ہے کہ یہ ملک سیکولر ہے ہی نا نچ پنجاب نچ پنجاب نچ موت دا کھو لگا ہو سپیکر اٹھ اٹھ میل آواز سٹے حفاظت ہونی ہے لانتی بن گیا ہاتھ بٹھائی بیٹھا پہلے دن تو سور بڑھیا لانتی بڑیا انگیرتا شیٹانا سور پہن تو سجنا پھر یہ نتیجہ نکل رہا نبی دینی دی آواز باہر جا سکتی نہیں یہ سولہ رکھنے سکول حکومت چلا کافی ہوں مستفا کا غلام مسلمان ہوتا ہے جڑا نوید ادیم کی دی حکومت چلا گیا توجہ ہے صاحبدار صاحب آجاؤ آجاؤ منٹ ایک منٹ مسلا کیوں گرفتار اچھا گرفتار کیوں کرنا پہ اچھا اچھا اسلے سپیکر مسئلہ کوئی گل نہیں شاہ صاحب میں گزارش کرا یہ جڑی تقریر میں کر ہیں نا یہ سپیکروں بغیر پچ جائے بڑی گل ہے سب بھی کر سمجھ آ رہی نہیں بابا یہ جمہوری ریاست ہے اور جمہوری ریاست میں بولنے کی کھلی آزادی ہوتی ہے ہاں الیکشن ویکو نا ووٹان کے اتنے کیونیں گانا کٹ کو جو مردی آخی جانا کیوں کہ جمہوریت میں ہمیشہ بولنے پر آزادی ہوتی ہے آزاد آ پھر بولنے بولنا پیا پی توجہ نال بولو سبحال چلو میں اپنا کام جاری رکھائیں میرا کام میں پھینک دیتی رکھنا ایک اور بیان سنو اور بیان میرے ربا سفا نمبر تین سو تریٹھ مجلس دستور ساز پاکستان کے افتتاح کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کیا کہا چودہ اگست انیس سو سینتالیس کو عظیم شہنشاہ اکبر نے توجہ عظیم شہنشاہ اکبر نے تمام غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا یہ کوئی نئی بات نہ تھی اس کی ابتدا آج سے تیرہ سو برس پہلے بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی تھی آپ نے زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے یہود و نصارہ عمل سے یہود و نصارہ پر فتح حاصل کرنے کے بعد نہایت اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ رواداری برتی اور ان کے عقائد کا احترام کیا مسلمان جہاں کہیں بھی رہے ایسے ہی رہے جہاں کہیں بھی حکمران رہے ایسے ہی رہے یہ پیاخ اس پہ آخلا کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جیڑا اکبر بادشاہ سی نا اکبر بادشاہ جو کافر سلوک کرتا سی اس دی بنیاد رسول کریم نے رکھی سی اچھا ہر تبجو گلوں بڑے غور سمجھا جی جی میں گل کر بڑی نازک گل ہے کیا مطلب کہ اکبر بادشاہ نے جڑا اپنا دین بنایا سی اور رسول کریم دے گئے سن اور اکبر بادشاہ دا دین کی سی تاریخ گواہ ہے کہ اکبر دنیا دا کافر اعظم بادشاہ سی لا دین ان ایک اپنا دین بنایا سنتے نے دینے الای وہ آدھا ہوں کہ وہی کوئی نہیں توجہ رب وہی بھیج دے نہیں نبوت دے اندر شک کے رسالت تے نبوت شک والی شاید ہے خدا دین دن دا ہے اے کوئی گل نہیں بادشاہ جے جیویں مرضی دین بنا لوگ دی. اپنی مرضی ہے تو انہوں کھلی اجازت ہے اکبر بادشاہ آتا دا دا سی حشر کوئی نہیں نشر کوئی نہیں دودت کوئی نہیں جنت کوئی نہیں اے اکبر بادشاہ کا دین سسجد دے اندر اس بت پوجا کرائی اس لانتی نے مسجد بتان دی پوجا کرائی آندہ بوت پوجا اے بھی خدا دی عبادت مسجد گرا کے اتنے مندر بنوائے سن کلم اپنا بنایا سی لا الہ الا اللہ اکبر رسول اللہ یہ گل کتابیں چ لکھی اسفر دیا آئی اکبری ایڈی موٹی کتاب میرے کو خاص ملا جیتان کجر ہاکما کول ملا بیٹھے نہیں بلیس کے پتر یہ جا ساس اندر آن سن ابول فضل ابول فضل ملا نے لکھی آئی نے اکبری ایڈی موٹی وہ میرے کوجود ہے تابا کان خاجہ نظام الدین احمدی اس, اس دن لکھی تن جلدہ جو بھی میرے گوڑے اس دا اپنا جڑا پتر سی اکبر بادشاہ دا انہوں اندر نے جہانگیر بادشاہ جہانگیر بادشاہ نے خود آپ نے ہتھنا لے کتاب لکھی تس کے جہانگیری انہوں آپ نے تس کے جہانگیری بھی میرے گوڑے اس دن اندر اور میں ساری انگلہ یک جا جتھے پڑی ہیں اون نمہ حوالہ سن لو نزہت الخواتر عربی دے اندر کتاب ہندوستان دے تمام مطلبے ہے جی نہ جی اس طرح دے سیاسی لوگ غیر سیاسی لوگ ملاح علماء مشائخ اولیاء انہاں سارے اندر کتھے کتابے ہے، کرو دا تذکرہ کٹھے کتاب وچ ہے ننہت الخواب کر دا نا ہے اس لیے عرب شریف وچ چھپ کے آئی ہے تین جلداں ہے چاڈی موٹیاں میرے کول موجود نے اس دے اندر ساری گالاں بہ ترتیب لکھیاں کھڑیاں ہیں کہ اکبر بادشاہ خدا دے آسمانی دین دا کلمہ بنایا ہوا کہ اکبر رسول اللہ دسو کافر ہویا کہ نہ کفر شک ہوا اے آکھے کہ اکبر بادشاہ جہا سلوک کافران کی جو کیتا ہے اس دی بنیاد رسولہ کریم رکھی ہے مسلمان رہا یہ ہے سائیکولر اور سمجھ لگی نے مجھ نہیں, نہیں لگتی کہ ملہ چپ کیوں ہاں جو نال بولو توجہ نال سبحان اللہ اللہ ایک بیان ہو دینا بڑا واضح تر جس دے اندر مسٹر نے صاف کہا کہ ہمارا مقصد مذہبی حکومت بنانا نہیں ہے بروڑا مکہ صاف لفظ ہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے اللہ کتاب جی ہاتھ پائی بیٹھے ہیں جلدی اس جا بجائے لکھے کہ ہمارا مقصد مذہبی حکومت بنانا نہیں اور نہ ہی ہم پاکستان کو مذہبی ریاست بنانا چاہتے ہیں ہوں میں پوچھنا جہی مذہبی نہیں ہوگی وہ کی ہوگی ٹی سے چاہ قران روزانہ سنتے جی پڑھتے جس دے پہلے دن تو رکھائی دی دی دی بنیاد دے قائم ہے. تساں دے پہلے دن تو قرآن دے آپ دشمن بن گئے آہ. کہ قرآن دی حکومت نہیں یہودی دی حکومت ہوے گی جب پہلے دن تو کفر اور قرآن سن سنا فائدہ کی ہوا توجہ جو نہیں فرمائی ملا بھی ایسے بڑے پیڑ ایسے بڑے آوام بھی ایسے بنے ایویں تو نہیں سی فرمایا نبی پاک سرکار داحب بھی نے ڈگے گا جمے در دن گا کافر سر جا بجے گا سونے نبی نے فرمایا کالی رات دے ٹکڑے آوگو سیتنے آنگ گے بندہ صبح مومن سے شامی کافر ہو جاوے گا شامی مومن صبح کافر ہو جاوے گا کی مطلب کوئی سیاسی جل سے بکنگ جلسیا میں شریک ہوئے، تعلیم لئیے سبق پڑے گئے، تعلیمی سیکولر نظامی سیکولر سیاسی سیکولر تا کر کے چوڑے چوڑے دا ووٹ بھی ایک مسلمان دا ووٹ بھی ایک ہندو دا وی ہندو بھی برابر مسلمان بھی برابر سکھ بھی برابر چوڑا بھی برابر نظام حکومت دے اندر بھی برابر کوئی ونڈ تقسیم ہو نہیں رہی جہاں قانون چلنی, چلنی اور کچھ نام آؤ جدو ہندو تے تیرا قانون ایک جی مسلمان تے کا پھر دا فرق آدھا رہا وہ صحیح کہہ گیا قوم کا پاپا آ کے مسلمان نہیں لے کے جی جی پاکستان بنتا جائے گا وقت گزرتا جائے گا مسلمان ختم ہوتے جان گے ہوں سجنا انہیں پتھر کی گل کی پچھوں پیغام لے کے یہ آیا ہاں قوم اینی ہو بیٹھی یہ خدا کے من چختلاف کیلن ملا ہاں نبی پاک خلن صحابہ جماعت اختلاف کیربے والا اہل بیس کے منتلاف کی خرن بلیاں منخلاف کی خرن قرآن کے منتلاف کی خر کوئی آتا چالی سال کا کوئی آتا کن کوئی کن لیکن اس پاپے مننے سارے متفق کیوں ہے اس کی پوجا پجاری سے مزاجیت ختم کتاب بازار بڑھیا پی ملوڈیا نہیں پڑھی اربی دیا کتاباں باہر لینا اردو اپنے بازار بھی نہیں پڑھ سکتے پر یہ سور کیوں پڑھ یہاں تھنندا لگ گیا روٹی لگ گئی ادھر ساڈا گھر پڑیا رہے ساڈا ڈھیا رہے سانو کی لگے انتی پاکستان جنو پاکستان پیا ہے اس پاکستان کی بنیاد لابیت لام تے رکھی گئی ہے پاکستان تیو بڑا بڑا پہنا ہے جس دی بنیاد محمد اربی تے رکھی جائے گی جدو کفر دی بنیاد سی دین انگریزی شیطانی جمہوری ملک بننا سا دے نال لڑن لڑ بغیر انہوں آپ آن ہی دستفا دی دین دی حکومت قائم کرنی ہوئے نا پھر حسینی خون لگتے ہیں پلیٹان رکھ کے نہیں آ سودا بول سبھا تمج آئی قبضہ بندے مرائے لیکن پھر آدھا پلیٹ رکھ کے آ لو حکومت تھی بنا لو میں چلے آئی واہ بھائی اپنا قبضہ مرلا ایک مرلا تھا اپنی او دینا ہے سکے برا بھی نہیں دینا کام قبضے کے لال لال مردی میں پوچھنا تم مرلہ قبضہ نہیں دینا پورے ہندوستان سے کن ریاست ارب دیا سنوں نے قبضے دنیا دے تین حصے تہائی یعنی تہائی تین حصے دنیا کے کرو ایک حصے تے حکومت ہوں سی برطانیہ دی لیکن وجہ کی یہ ساریا چھڈ کے پلیٹ چ رکھ کے تے گونگلو برادری خسرے نہ دہڑی نہ مچھ زمانے دا لوچ ان آخیا پلیٹ تک کے دیکھی جانے تو مول بھی کچھا مارن لگ پا موجہ بن گئی ایڈا سخی ایڈا مبارک ایڈا پا پلے پلے پلے پلے جہاں آتا آؤ میں تمہوں ہر دے چلیا سڈا کلنڈر اقبال بولیا اگر ملک آتوں سجاتا کلندر سی وہ بئیمان سی ایک کلندر تھی او بیمان سی وہ بئیمان سی وہ اگریزان کا سی رسول اللہ کا گلام سی اگر ملک آتوں سجاتا جا وہاں میں حق سے نہ کرے وفائی وہاں کام حق سے نہ کر بے وفائی نہیں تجھ کو تاریخ سے آ گئی کیا خلافت کی کرنے لگا تو گدائی مر تو مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہو پڑی بے وقوف ہے اگریزوں شوکت علی جوہر, جوہر, جوہر, جوہر برادر لگا سانو خلافت دے چاہفت خلافت حکومت خلافت والی قائم کرانے پاہک والی وہ جو نگل نگل اتو کی لائن آ گیا اس نے جب لڑ کھا کے دلیل ہو کے واپس آیا بائی مان اس نے اللہ اقبال روپائی انہ آخیا ہوئے تینوں شرم نہیں آئی خلافت کی کدائی کرا کدی خلافت منگی نہیں تے حسین میں خون لال حاصل کی جی سال اے اے کو سمجھ آئی سنگیو चलो भाई गल सुनो गल सुनो पूरे पाकिस्तान चो कोई बंदा उठे कोई मौली उठे कोई पेंटू उठे जाके ते अपने पाकिस्तान दे सदर नकेे सानू हकूमत दे रब देना जे ए दे छे तो मैं मन जांगा अंग्रेज भी दे छड़े, اے اتنے بچارے ساڑی قوم بچاری بدو صرف حلوہ بات تنشا ہر شہر تو بے خبریں بیچاری ستی اچھا یہ مر برا کے پہنچا یہ نہیں دینی اگریز ای پہنچ پیا جی سدر نے جنگ نہیں کیگریز تنگ کی ہربے کیت دھوکھے کیتے فراڈ کیت قوم غدار پیدا کیتن میر جافر میر سابق جیسے اپنے علاقے چڑھ کے, کے لکھن اس جہنم رشید کرائیا مالی نقصان کی تن سارے نقصان اٹھا کے ایڈا بولا ان سمجھ گئی کتے تیرے انفے آخیا بھی آ جا لیجیے سوچیا تیرا ملک ہندوستان کے چار حصے کرونا چار حصے پورے ہندوستان دے کے تاک ایک حصہ ہے تین حصے ہند... انڈیا ہے کہ نہیں تو پرلا انڈیا تین حصے انہیں کیوں چھ چلو اے یہ تو محنت سی تو پرلا جا تین حصے انڈیا چھڈیا پیا ہے وہ کڈیا مصر کہو چھڈیا بھی کے میں چھڑے بنواج یہ سارے حکومت سنؤ دیا کہ وہ کتی راندہ کا پتر سو سال تو منصوبہ بڑائی کھڑا سی ڈیڑھ سو سال تو یہ منصوبہ بنایا سی کی؟ کہ میں پوری دنیا کے اتنے حکومت دا اقوام متحدہ بنائی یو ادارہ بنایا اس آخ ہووٹیاں چھوٹیا ریاستہ بنا کے وڈیا مملکت ونڈ کے کرو سکولی طبقہ تیار کرو جا نام اراد کالے اگریز ہو کالے انگریزوں تصا حکومت سپرد کرو آپ ادھر آ جاؤ عوام دو کالے اگریزاں کی حکومت سے کالے اگریزوں کے اتنے گورے اگریزوں کی حکومت یہ تک انہیں آخیا یہ سیکولر سکولی جہ سیکولر لا تین لا مذہبے کفر دی حکومت آپ چلا یہ آخان گے تو رکن سا بن او سڈا رکن بنے گا اقوام متحدہ کے اتنے کوفر دی حکومت عوام کے اتنے اقوام متحدہ دے شیتانہ دی حکومت پھر وڈی حکومت بنا کے چلا گیا پچھلی اپنی اپنے بئیمان جناب نو دے گیا یہ سیکولر تے کفر دے بنیاد کے اتنے حکومت قائم کی ورنا ایڈا بولا وہ نہیں سی سمجھ نہیں لگی میں سوال کرنا من جواب دوں گل سنوئے توجہ تو بولو سبحان افغانستان لڑیا انگریز کہ نہیں کیوں لڑیا دسو تو اسلامی قانون آیا سی اسلامی قانون اتنے آیا باوے وہ جیسے کی قیدے والے سن جی بےان لیکن اسلامی قانون تے تحزیب پوری لگلے آنیا کٹھی ہو کے لڑ پی ہے در لڑ پے نے دے چلیا سی ایک حوالہ ہوں اتنے ہونا مارا بولوشریزی بولو بولو مصر مصر مصر مصر مقبوضہ یعنی قبضے سے اتوں کا وائسرائے جا ویسرائے جیسے گورنر ہوں نا علاقے کا سوبے کا اسی طرح برطانیہ دی حکومت دی طرفوں ایک وائس رائے سی پورے علاقے دا ہندوستان دا وائس رائے فلانا مصر دا فلانا فلانے ملک دا فلانا مصر دا اس وقت دا وائس رائے لارڈ کرومر کہ نام لارڈ. لارڈ کرومر اپنی ایک کتاب لکھی ہے انگلش دے اندر عالم اسلام کی اخلاقی صورت حال اس نے اس دا حوالہ پیش کی تا ہے لاڈ کرومر انگلیش جی انگلش جہ پڑھ سکتے ہیں وہ اصل حوالہ انگلش کھڑا ہے. اگلا ترجمہ اے لکھا کھڑا ہے ترجمہ اردو والا میں سنا چھوڑا بول بول بولو کہن لگا انگلستان اپنی تمام نو آبادیات کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہے اچھا کہ جیسے ہی دانشوروں اور سیاست دانوں کی ایسی نسل تیار ہو جائے جس جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو اور وہ انگلش کلچر کا مثالی نمونہ ہوں اور حکومت کے حصول کے لیے تیار ہوں یعنی سڈے کوڑوں نے حکومت دے چاہیے لیکن انگریز انگریزی حکومت کسی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست کو برداشت نہیں کر سکتی اور تہن کی سنا مرو اکھے جی تو ہو سکولی طبقہ جنا رگ رگ انگریزیت یہودیت شیتانی تازی بے غیرتی بے حیائی فہاشی اوہی سیکولر ازم جبے گیا اے جے نسل ہو جاوے تہار سڈے کو لین حکومت اسان جہاں ملکوں تے قبضہ کیا یہ دے کے واپس تر جا گے جی آخو بھائی آزاد اسلامی ریاست ہو باہر ہو گئے اسلامی خالص یہ اک لمے واسطے بھی برداشت نہیں کرتے چونجا سال کم برداشت ہو گئی وہ تر خبیس اصا ایک جاٹا اسلامی ریاست برداشت ہوں ملک جو چونجا سال تو نو برداشت ہویا پیا یہ پھر اسلامی ریاست ہوئی یا غیر اسلامی جی اسلامی ہو سجڑا ساڈا کلندر اکبال فرما ایسی کوئی دنیا نہیں افلا ایسی کوئی دنیا نہیں کے اقبال ہے میں تینو نچوڑ کٹ کے پا دینا کہ میں روئے زمین پھری تے مطالعہ کی تے دنیا دا تے مینو یہ پتہ لگا ہے حقیقت کھلی کہ اس آسمان والی نیلی چھت دے تھلے دا ملک کو کوئی بھی نہیں جس دی حکومت بغیر کے تو بغیر جنگ تو مسلمان ہاتھ آ جاڈا پاکستان جہا ہے اے آسمان دے تھلے وے یا اتنے وے جی آسمان دے تھلے اقبال ہے تھلے تو کوئی ان سلطنت نہیں جڑی مسلمان ہاتھ بغیر لڑائی تو قبضے آوے بغیر جنگ تو یہ آ گیا ہے تے اپنے آپ تے پیار مٹھاس توجہ نہیں فرمائی جی مینو <تصفيق> <تصفيق> ایک آدھا جی بلد. پاکستان آزاد کچھ اچھا دسو ہوں آزاد جی میں کہ دسو آزاد ہے کدنے تجھے جے ہندو تو آزاد ہوئے جے یا اگریزوں کو جی تم آکو اسان ہندو تو آزاد ہوتے محکوم ہی کدو سو سمجھ نہیں لگی ایمان نال دسو اسان اگریزاں دے غلام سن یا دے ہندو تو ساڈے غلام سن ہندو ساڈے محکوم سن مغل پادشاہ حکومت ہندوام کبھی رہی کا مان ہے تو جی تھی آکو اچھا انگریزوں کو آزاد آ تو ایمان وال دسے جی آزاد سچی بولیا جی تی نسل تاری اولاد تاری فوج تعلی پولیس تھی حکومت کھندے حکم دیو اقوام متحدہ حکم کرے جی حکم کرے آخ گے کہ نہیں آزادی بولی دنیا بے وقفا ظالم فسا گیا ہے. تیرے آزادی دا احساس جا ظالم جنا پستے کم از کم اندر سارے احساس تو رہ گلام آٹھیے پر وہ ظالم احساس مار گیا بد ترین غلام بنا کے سیکولر لا دین نظام دے کے اپنے زبانی سارا بیان کر کے اور اس کی دی غلامی دی سب تو بٹی دلیل دینا! دسو! پہلے دن جس دن قائد آزم, آزم آخر ہی حرام ہے قائد آزم صرف رسول کریم ہے مارے مسٹر جنا مسٹر جنا جس دن پارے دن حکومت انگریزا تو لئیے اس دن کس عہدے دے تحتے نے حلف اٹھایا کی عہدہ سی دس سکتے ہو مجھے ایٹھے جو ہے ہے پلان کیا ہے سکول نہیں پڑھیا میں مصطفیٰ ددین پڑھیا حضور کے گلاما دا صدقہ اٹھو اتو کو کوئی مائی دال منٹ تھے کہ جدوں اس عہدہ حلف اٹھایا پہلے دن وہ کیڑا عہدہ سی وہ جی میں صدر وزیر اعظم اندر ہوں نہ وہ کہڑے اس تحت انہیں حلف اٹھایا ہے کوئی سکتا ہے بہت اچھے گورنر گورنر تے جنرل کا مانا کی ہوں ہوں جنرل کا کی دا ہوں گا بڑا جرل وام تے گورنر اچھا یہ دسو ہوں گرنر ملک کا آخری حکمران ہوتا یا گورنر تنہے نے گورنر تو ہوں کہ نہیں گورنر ملک گورنر دا وزیر, وزیر دے صدر دسو ملک وہ تو گورنر سی میں فوٹو بکھاوا میں فوٹو بخاوا بحیثیت گورنر جرنل چودہ اگست انیس سو کو قائد عالم کی تقریر پہلے دن تو انہیں دسیا وے اگریز سا گورنر جی بادشاہ دا ملازم ہوں دے ملازم ہے میں ملازم جڑے پیچھے بنن گے وہ بھی او دے ملازم ہون گے جیسے نچا نچنگ گے وہ باندر ہون گے پر سڈنا ہے انگریزی باندر کا ٹولہ سکول لکھ قرآن کی فائدہ دے قرآن تھان تھ لانت ہی پانی ہے قرآن رحمت اسے گھر لے آنی ہے جنہیں قرآن کے نظام نو من پاکستان میں شیتانی قانون سیکولر نو نہیں مننا تعلیم نمبر ہے دو سیکولر بنی بیٹھا لا دین تعلیم ہی لا دین قانون ہی لا دین تعلیم ہر لالا دین جب منی بیٹھا ہے تو قرآن پڑھنے کا مقصد ہے قرآن نکت لادی سیکولر تین حصے قرآن کا انکار ہے جیڑی قوم تین حصے قرآن دی منکرے نماز نماز کی دینا حج کی دینا تمجھنا تو لو مطالبہ چکتا میرا پتر لگ جاوے نالی بن جاوے گلی بن جاوے سڑک بن جاوے ووٹ تو جلیا ووٹ لین نہیں آفریم لین آن لائن آزت لین آر شری لے سڑک جو بن گئی تے ہر شا ل گئے تڑا منافع چڑا فائدہ کی کلندر اقبال فرماندہ سناوا اقبال فرماندہ ہے ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت تی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسار بدھو قوم دین ایمان دتی بیٹا نام ایک ٹکڑا لے ٹکڑے خوش ہو بیٹھا آزاد ہویا بیٹھا جیسی عزت جیسی قیمتی شاہ آزادی جیسی قیمت شر وشا برباد کر کے مرے ٹکڑے بہ کے خوش ہوا بیٹھا یہ تو خسارا ہی بربادی ہے اور کچھ نہیں ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں سجڑوں میں تھنوں ایک بنیاد دی اج ن سمجھایا اخبارات والے لکھ دے پائے کہ قائد آزم بھی سیکولر تھے اور پاکستان کو سکول اور مذہب بنانا چاہتے تھے انہیں صحیح لکھیا اور قائد آزم دے بیانات بھی روشنی لکھے قائد آزم پھر میں کہہ رہا تو اللہ کہ میرا فرق سمجھا جی میں قائد کشمی را سمجھ آئی کوئی نہ آئی اے سن وہ بنیادی گلان جہیا چند میں تھوڑے کر سن دعا کرالی حضور دیکھ جوڑے مبارک ددکا مسلمانوں اے ہوئی اسلامی سوچ عطا فرما بنیادی فکر جب تک اس مسلمان دی نہیں بن دی کفر دی دا اس کی نہیں بنتی اپنا دفاع کر دا آخر دعوانا رب اسلام ہے کہ رشتہ دار آپس میں رہے ہیں یعنی آپس میں کتا تعلق کریں لیکن ان میں اختلاف پایا جائے تو پھر کیا کریں اسلام یہ نہیں آخر کہ رشتہ دار آپ پس دے اندر ایک رہن بھام بیمان کوئی ہوئے تھے بھام جی میں مرضی ہوے اسلام اُتھے قطع تعلقی دی اجازت نہیں دیندہ جتھے ذاتی معاملہ ہوئے توانو کسے ذاتی دکھ دیتا ہے اس ذاتی دکھ دیتا ہاتھ ہونو اس لعل بلکل ہر چھوڑ دیو تو جدو آوے تو آٹے کل ٹوڑا اس وقت انہوں روٹی تک بھی دینا گوارا نہ کرو ان کی کتا تعلقی حرام ہے ریا مسئلہ کسی نال دین دینی غیرت واسطے کتا تعلق کی بولنا چڈ دتا بند رشتہ دار بھی ہے ایسی کتا تعلقی اللہ دی بارگاہ دے اندر بہت بڑی عبادت تین صاحب ہے تین صاحب ہے ایک جنگ دے وید شریک ہون تو پچھا رہ گئے سن نبی پاک سرکار نے حکم دے دیتا سی دن بولیا جنا تو انہوں صاحب نے صاحبی نے اپنے آپ مسجد دے تھم بن چھڑیا سی کہ میں تعبہ کراگا اور میں جس توبہ قبول ہوئی تو اللہ دے رسول پھر آپ آن کے چھوڑ گے تو میں چھٹا گا نہیں تو میں بنیا رہا گھر نے نہیں بول دی یہ کتا تعلقی کی کیوں کی مستفا صحابہ کیتی ہے اور حضور سرکار دے سامنے کیتی اور نبی پاک نے حکم کیتی کیوں کی اس واسطے کہ کتا تعلقی دینی خیرت واسطے سے کشمیر میں جو جہاد ہو رہا ہے کیا اسے جہاد کہا جا سکتا ہے میرا پورا موضوع ہے یہ فساد ہے جہاد نہیں اس فساد دا نتیجہ تے سامنے نکلا ہے تھوڑے سامنے نکڑا ہے اگر اے جہاد ہوں اسلام دا تو تاری سیکولر حکومت جڑی لا دین ہے اس کی سرپرستی کر دی کشمی جی لڈے نے کشمیری جیڑے لاڈے لڑ رہے ہیں فساد پا رہے ہیں انہوں کی سرپرستی تکومت کر دی انہوں نے تو پار کر دی اور جڑیا تنظیمہ جہادی فسادی تنظیمہ جہاں ہے سن انہوں کے اتنے پابندی لگی تو جو یہ فقیر ناچیر چشتی کے خطابات کا نتیجہ سی میں تو کشمیر جا ٹڈوا ہیں اور پورے ملک چ میں آخیا یہ قتل عام حرام مر رہے ہیں یہ کوئی فساد یاد نہیں یہ فساد ہے یہودیاں تے دے اقوام دے متحدہ دے شیطانی قانون نظام کے تحت لڑتے دے پائے دے اور بہ دلمانا دیا جانا برباد پاک کر دینے دا مقصد اے اے کہ اتھو جڑے نوجوان کوئی اسلامی ذہن رکھن والے ہیں اوتھے برباد ہو جان تے پیچھے سکولر یہودیت دی حکومت جڑی قائم ہے اس دے خلاف بولن والا بندا کوئی نہ ہوے اس واسطے پلڑ دین تا کر کے سرپرستی کیتی کڑے۔ ماجہ دوئیں دے ڈھنڈورے اوتھے پیتے تے شریعت دے مطابق جو جہاد ہوندا ہے او دسیا۔ اوناں آکھیا او اے کم خراب اے نے۔ اون اٹھو تے آکھو اے پابندی لاؤ اے جہادی تنظیم نہیں یہ دہشت گرد تنظیم اے موٹی جی گل اے جماعت دعویٰ دا پہلا کی تھی لشکر تبلا لشکر تہبازی جہادی تنظیم اے تے نا کی وٹایا اے امریکہ ہک دعوے ماریا اے تنظیم دا نام وٹ گیا اچھا جڑے امریکہ دے کافران کے دے دھابے جماعت کا نام بچا گے کیا کاف میں موبائل فون کا استعمال کر سکتے ہیں شریعت جائز کو مسئلہ مسائل پوچھنا اس دنیا بھی گل ہو جی جائز کو نہیں بلا ضرورت جہی ہے اچھ کل تو ہو مقاصد آستے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جو کہتا ہے وہ ضرور کرو اور مولوی جو کرتا ہے وہ مت کرو میرا دونوں گلان اختلاف ہے مولوی جو کہتا ہے وہ ضرور کرو یہ غلط گل ہے کیوں جو مولوی تو بکواسا <laughs> <آہے laughs> بھی کر دے بکواس دور پہ ہر می دن دینا ٹی وی رکھو <شنیا> سکول باہر کلو میرے بھی جانے کیا کیوں مولوی صحیح کر رہا ہے اور مولوی جو کرتا ہے وہ مت کرو تو مولوی دن مز بھی بڑھتا ہے ہونا پڑیے داڑھی کی شریحد کیا ہے نیز کیا داڑھی کا خط کروا سکتے ہیں داڑھی کی شریحد ٹھوڈی تو تھلے چار انگل سجیوں کبھیوں تھلوں چارے پاسوں چار انگل اپنے رکھ کے تو باقی تھلے وادو دتر سکتے ہو مستی نہ ہوئے کہ شکل لگے، وہ ساتھ تک جائز ہے لیکن مستحبے چار انگل تے جے شکل پیڑی لگے پھر حرام ہے لمیا رکھ لینیا جس جی نال بندہ دوش لگے وی اس کا مزا پورا من حضور دی سنت دا مزاق کڑال بندہ کافر ہو ہے دوسرے کافر ایک ہوئی سنت ادا کرتا پھر داڑی کا خط کروا سکتے ہیں تھلو جے بہتا مطلب تھلے نا والے لگن پھر ٹھیک ہے ورنہ ورنا ہلکا جگہ جڑی ہے کٹاؤ آپ اللہ ما اقبال کے بہت عاشق ہیں جبکہ انہوں نے داڑی نہیں رکھی اور وہ شراب بھی پیتے تھے علامہ <تصفح> اقبال نے داڑی واقعی نہیں تھی رکھی لیکن اس کا ایمان کا مل سک آ گئی نہیں اچھا اللہ میں اقبال آش کے آپ عاشق ہیں جبکہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی تھی میں پوچھنا تو سمسٹر جنا د آشک جے تو انہیں دونوں نہیں رکھی رکھیں ایک چکر ہے یہ شریعت ہے تو دونوں واسطے کیا اقبال اکبال شریعت ہو رہے تو جنا واسطے وجہ کی وجہ ہے فرق کیوں کی بیٹھے جی ان سارے عاشق جے یہ میں عاشق نہ بنا مسٹر جناح پیمان سی اللہ اقبال ولی اللہ سسٹر جناح جی شہ واسطے محنت کرتا ہے جو کچھ آخدا رہا ہے اللہ میں اقبال اس دی مخالفت کی تھی جن نے اے تحقیق سننی ہوگی جہا میرا جمعہ آئے گا اس جمے کے اتنے ایک پاسے مسٹر جناح دا بیان ایک پاس علامہ اقبال دا بیان دو ثابت دونوں سابت کر رخ اگریز یہ علامہ دکھ محمد اربی والے پاس نہ سابت میرا آگے کر لیکن ایک نظم کا اقبال ہے ایک نسر کا اقبال ہے یہ فرق بھی جان لو نسر کا اقبال ہو رہا ہے نظم کا اقبال ہو رہا ہے اقبال جو نظم چ گل کی نظمہ نے نشرا جو نظم گل کیتی وہ سی دین مستفا بیان کیا دے اندر جو بولے وہ نو چکر پائی رکھا کیونکہ بڑا نازک دور سی اللہ ملا شراب بھی پیتے تھے جنہیں یہ گل کی میں پوچھنا وا کیا توں ہاتھ بوتل لے کے کچھ <تصاف> خدا دا خوف کرو کسے مسلمان دے بلا تصدیق بہتان حرام ہے کبھی گنا ہے ایڈیاں مارفت دیا گلان نشے ہی کرتے ہوں کیا عورتوں کو مسجد میں احتکاف کروا سکتے ہیں سیکولر بنو تو سب کچھ کرواؤ کیونکہ ترا دن ہی اپنا ہے رسول کریم دو متی بنتے ہو تو پھر جائز کو عورت پانچ وقتی نماز مسجد نہ پڑے جمعہ واسطے اللہ تعالیٰ جمعہ ہی اس نے فرد نہیں کیتا. اگر نہیں تو اہل حدیثوں کی مسجد میں عورتیں اتخاف کرتی ہیں تو سل وہی بننا وہی بننا جی تو جاؤ بٹھاؤ تو جی مسلمان رہنا سنی بننا مسلمان رہنا خالی بیٹھ بیٹھتی بھی نہیں وہ ٹور بھی جی ازلہ کسور والے پاسے مسیح بیٹھیا نے مال بھی بھی گائب تو ات کافن بھی گائب خدا دا بندہ اجکل ایڈی لانت پی کلیے بھئی اگلے جتی نہیں چڑھتے مسیحت کیوں بھائی باپیاں مسیحت جی چوی دیا ترن بجا یہ دخل اندر یہ جیڑے منڈے نہیں دے یہ بڑھیا چھٹ دین گے تاج پورا اپنا ادھر شاد پاسے اوے کے بھاپی منڈے نال فڑیا گیا مول بھی اتوں کی عوام نے کی, کی کیا انہوں چکیا سیدا لے گئے امرے تمرا کرا کے جی لیکن کرا لیکن ایک جانا ایک ماں پیو کلے نہ تو پھر نکل جاتی ہے ماں پیو اور سنو نہیں میںب دیا دیا جاب ہوں جاب سوڑ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ ایک دس دردر عورتیں مسجد نماز پڑے چھوٹی ٹھیک موڑ بھابی مسیت بھیک موڑا دلیل بندہ بیٹھا جی ہوں کتنے نسے آڑی آپ بھی فریا گیا ٹھیک موڑ کا بندہ بیٹھا جی ہوں کتنے پہ جانا کا اپنے گل سن کے جا مفت کی نماز پڑھنا لیا باقی گرے باندھ تو کمائی پیش کرا میں تھان دسی بیٹھا ٹھیک مور جان جن نہ ہوتے نہیں تو تنہا <تصح> سیدنا فاروق دا ختم کر دیا عورت مسجد نماز پڑھنے جانیا سن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دا دور خلافت آیا حضرت فاروق اعظم نے نو مسجد چ نماز پڑھ تو منع فرما دیتا <تصح> سما سدی کا پتہ لگا مسلم شریف دی حدیث پاک ہے. سیدہ پاک نے فرمایا اگر عمر دی تے رسول کریم ہوں جیڑا فیصلہ کی کیا رسول کریم بھی ہی فیصلہ کرتے مزہ والے بغیرت جڑے نے یہ سب بد دشمن سا بدت سب بنو حضرت عمر نکتے بدتی جا بی آخر ہے نکلے گا, کی گا اور نبی دا زمانہ اکدس حضور دی زندگی پاک ہزور کا ماحول پاک جی کسی اجازت نہیں سی ہوتی تے صحابی رسول ہر ایک صحابی سجدے تے رکھ دے نظر سجے والی تھانے رکھتے تھے نظر اتنے اٹھا دی زمانہ اچ کھے گیا کھڑا ہے روتوں کے نسا دے جائے مایا نہ جنہیں منڈیا داری موچ نہیں آئی یہ اتخاف بہنا جائز نہیں تھی کتنے بیٹھے جی شرا شرم آم کی سمجھے تو یہ ہے باپی ہوے تو کہہ رہے تمہیں کبھی کچھی ہو سکتی میرے مستفا کریم نے فرمایا اقتدو ایک تو بین و عمر میرے بعد آن والے ابو بکر امر پیچھے چلے جی سونے نبی کیوں فرمایا نبی جان رہ سن کے ابو بکرمر جو جو سنت جو جو حکم جاری کرنگے او میرے کرقا شریعت کے مطابق ہونا ہے سونے نبی یہ فرمایا میں تو سسا تو ایک بھیا جی قسم خدا دی میں تو بیسیوں مثال دے سکنا چھو تی آ, ایتھے آ, بابا فرید کلونی نیمی, ایتھے بابا فرید کلونی بندے بیٹھ رو رو. مسجد پشلت نا, آ, بیٹھے مسجد پچھلے سال کی ہوا بے خیر مینو کی جھوٹ بولن دیا بابر چوک مسجد بابر چوک ہزار مثال ہمارا اسلام غیرت کا مذہب ہے اسلام فتنیاں کے فتنیاں دروازے بند کردہ فر بوہا بند کر دیا اسلام اسی واسطے یہاں روکیا گیا پیرا موضوع ہے پورا دو مل جانا تا کیا مرد امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتی ہو سکتا مانگ دسو خدا کا بندہ تمام بھی جی جڑے نماز پڑھنے لائق ہوئے یہاں کی بھی چٹ ہوے رن سامنے لنگ جائے ساڈا تندروں ایمان ختم ہو جائے اچھا کون ہے جن حضرت عمر ورگا ہو ستانا اج قسم خدا دی ایڈا لانتی ماحول کتاب چھپ انیس انیسرحمان انیس وکیل ہائی کوٹ دا مر گیا ہے کراچی ہائی کوٹ دا وکیل اس کتاب لکھی ہے برطانوی قوانین کتاب آئی ساری میرے کو پی اس لکھا ہے ماں سکی نال زنا بھن ماسیا پوفیاں زنا دے واقعات دے کیس میں کوٹ دے اندر خود لڑتا رہا ہوں جتے سکیاں ماوا بھنان نے پہ چھٹنی میں اگلے میرے تازہ گل سنو تازہ میں میرے کو چمبر جان تو جمبر, جاندے جمبر ٹھی اتار اتنے کا میرا ایک سنگی مین فون مائی ہے ساٹ, رشتے دار چھ دن ہو گئے سکرات لگی ہے جان نہیں سکرات لگی ہے موت کا وقت لیکن جان نہیں نکل رہی پھر اس میں دسیا کہ اس مائی اللہ میری توبا اس کا ایک بچہ چھ پتر ایک بچا, بچا بیچ ہے ا باقی وہ بھی اسی ایک بچاری لگے رہوں پتا دس ہی کہ کی ہوتا کہ وہ چپ کر کے رہیے سات دن ہو گئے چھ دن سکرات لگیے جان نہیں تو نکلتی اللہ دے جی حالات دے اندر اج یہودیت تہذیب یہودی انگریز سکی ماں جنا کرنے والا ہے وہ ماحول ہے پورے جگ کے اتنے بنیا حضرت علی باق کرو سر مبارک ہاں کیا جہاد پر جا سکتی اگر نہیں تو حضرت تھے مرد جہاد دے نیڑے نہیں پہنا گلوں سمجھ نہیں لگتی پتا رنا باہر دے دلے بندے کی میں یاد رکھنا دلے بندے دی نشانی ہو سی جا دلہ ہو سی نہ ہو سی کوشش ہو سکی نہ کسے باہر باہر سو کسمیا پیانیا چی صاحب آ تینوں جنیا رنگ بھرتی ہوں پہ نی روزانہ منڈے یہاں دل کرتے ہیں روزانہ ایلیئٹ فورس کا بڑا دفتر جا مطلب ہے وہ کیا تربیت کا جی تربیت پا بہدیا روڈ ہیر ہیر پنڈ دورا ہیر روڈ آپ جا کے خوش روزانہ کچھ کر دیا خدا دا خوف کرو اج جو زمانہ پہ جاندہ ہے کھوتی نہیں بچ دی کتی نہیں بچتی بچ تو سر انہوں نے گلا کرتے جی میں دلہ مالی نہیں بغیرت مولی نہیں میں ایمان ویچن والا نہیں میں مست مائ تیری دھی بہن دی عزت دا چوکیدار ہوں ہاں میں قسم کر کے قرآن بھی تیرے دین ایمان دا بھی چوکیدار ہاں تیری دھی بہن دی عزت کا بھی چوکی جہے ملا اجازت دے خود سانی نہیں خود ایک اس لانتی ملوث نے کسم یہ پیا جی سدی کا جہاد پر تشریف لے گئی تھی شرم نہیں آؤ نام اردو دی کتاب پڑھ کے جو مسئلہ مرضی آتی نہیں میں پوچھنا نبی پاک سرکار دی بار گاہ چاہ بھی حاضر ہوتا ہے ارد کردہ یا رسول اللہ میں روز دی حالت اپنی عورت وال ہم بستری کی وہ بھی حالت سرکار نے فرایا کفارا گلام آزاد کردن کا مالک ہے میرے کو. اور مالک کو میرے کو شاہی کون بیٹھے تھے کجورا کا ٹوکرا آیا نے فرمایاں تیرا کفارا آدھا کی یا رسول اللہ میرے دے گھرا ہے فرما چکا کفارا کرنا پین ہے یا دو مہینے روز رکھنے پینے سٹ مسکی کھوانا پینا گریب ہے امیر ہے یہ صرف خصوصیت سے پتہ نہیں کہ وہ جو کچھ ہے نبی پاک سکار جتھے بی یہ نہیں کہ خود لڑیا سا پر طریقے جانے سن آپ اوقات بعض اوقات اکثر نہیں بعض اوقات سرکار اپنے بیویا پاکوں لے جن سفر دی حالت باپ پرد ہوں سن خیمے لگے ہوں سن سکارے دو آلم غیر بندے کا اتے پر مارن کی ضرورت نہیں سی ہوتی میں اپنی گھر والیوں سفر کیا میرے جائز نہیں کو اس کے نعوذ ملا اپنی فوجیاں عزت لر شاید بڑے سب کچھ بڑے اتنے جا کے پکڑی آ کے مورچے سے لڑتی کی مورچے لڑن دی قرآن حدیث نترج میں پڑھنا کی پتا وی کی لکھ لکھا خصوصیاتوں کہڑی گل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کو چاہ بھی یاد رکھا یار رسول اللہ میرے کو بکرا چھ مہینوں کا چھ مہینوں کا بکرا ہوئی شہ نہیں میں قربانی کرا کہ سرکار نے فرما کر تیرے آست جائز اور کون ہے جرا چھ مہینے دا بکرا کرے بکرے واسطے امر سال چھ مہینے دا تمبا کر سا ہوتراج دا لگے سال دا وہ جا کے جائز بن ہے چھ مہینے بکرا جائے کوئی حضور پاک سرکار ہوا پڑے گا وہ آ کے ہے حضور سرکار نے فرمایا تو جائز ہی موڑ سائیکل بنا سائیکلوں دی دکان تین وہ جتی بنونی ہوگی تو لے جانا دکان سے وہ آپ جوڑنے گی بناونی ہوکشاپ جانے ہر دے واسطے کوئی نہ کوئی مرکز لب بھی کے تو <تصفح> پد رہا ہوں مائے مائے قرآن پڑھا ہے ایمان ہونا ہے نہ پتہ لگنا ہے منسوخ ہے نا سی ضعیف کیا ہے کیا نہیں جدو جان نہیں کچھ نہیں تو اس پتہ ہی نہیں حقیقت ہے اپنی جن داخل کرا اللہ تعالیٰ کی فرمایا قرآن قرآن ہر متقی لوگوں کے لیے تو میں متقی ہوں فاسطین اللہ فرماتا ہے قرآن فاسقوں کو گمراہ کر دیتا ہے ایسا نفاسے کا پتہ کتنے ایسا گراہ کرنے روزانہ ساڑی تو نماز فسک متقی لوگ وہی صرف شریعت نو سمجھ سکتے ہیں قرآن اص میں, میں اپنے آپ قرآن حدیث پر کے مسئلہ نہیں تو ساڈا کام کہ سانو اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے کے کتاباں فک والیاں شریعت جیڑیاں امام قرآن حدیث دا نچوڑ کٹ کے لکھ گئے تب پوچھتے ہو کتاباں کھڑے جو امام شریعت دے لکھ گئے اصل خود نہیں دس سکتے تو اصا خود دس آئیے خود بھی بےمان ہوا تو بےمان کر مارا دے. اے امام آزم ابو حنیفہ کم امام شاف رحمت اللہ علیہ دا ہجویری جیسے ولی اللہ د جاما دیا کتاباں محتاج ہوئے نے اناما دیا کتابوں تو مسلے لے کے تو ہدایت حاصل کی تے پرواہ ہاں بابا فرید ورگے خود قرآن حدیث پڑھ کے ولی نہیں بنے یہ بھی حضور سرکار دے شریعت دے کے دیاں کتاباں پڑھیاں لے کے پھر امل کیا ولی بنے میں سانو براہ راست قرآن نہیں ملیا کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے مینو سیدا براہراست مل ہو امین لے کے آئے نبی پاک تو. نبی پاک سرکار صحابہ نو دیتا ہے صحابہ نے اگے تابے نو دیتا ہے اماما آگاہ نو دیتا ہے جے تیرے کول آیا براہ راست نہیں تے اینو براہ راست سمجھ کو کوشش نہ کری جی ملیا ولیاں صحابہ اہل بیت واسطے اینو سمجھی انہوں دے واسطے نہیں تے گمراؤ سر جاری حضور سرکار دے اقدر سے جی اور تاری جا جنگ دی حالت کجا امن دی حالت جنگ دی حالت مسلمانوں دے افراد تھوڑے ہوتے سن اس لیے جنگ دی حالت دے اندر بڑھڑیاں بی او جنگ دی حالت مرہم پٹی کردیا سن ایتھے اتنے حالت امن دی گھر چیٹیا ہوئے ہسپتال کیوں چی یہ ہسپتال جو بڑے کھلے میں یہ جنگ چی گارج نے <laughs> حالت امن دی کی لگتی کہڑی کولی کڑی جیڑی عمر رسیدہ ہو جائے انہوں نے ریٹائر ہو گئی <تصفح> <تصفح> وہ موہنج کٹیت جی اتے بڑھڑی کا آیا حالت جنگ دے اتنے پہلے حالت امن نو کیا کرنا حرام ہے کیوں میں مثال دینا جنگ دی حالت چ نماز کہ میں پڑی پتا جی اچھا بس دو دو کر کے امام ایک ٹولہ پڑھا دو رکا چار رکات نماز دو رکا پڑیوں جان اگے کھلو جان پھر دوسرے آن ہے جی ایمان دسو ہوں ایویں نماز جی امن مطلب ہاتھ پھر وکرو وکھری پڑھن جے کا موقع بھی نہ ملے تو پھر وکرو وکھری پڑھن ہوں ایمان دسو کیا گھر یا مسیطیں چ لاہور اندر یا اس طرح کی نماز پڑھ سکنے ہیں بھائی دو رکھا امام پڑھا تو مختلف جڑے نے وہ پڑھ کے تے ایک ٹولا پچھا ٹور جاوے پھر دوجا ٹولہ آوے تے دو رکھا باقی نہیں پڑھے پھر اے جناب جاوے پھر وہ آن کے دو پوریا کر پڑھ سنا جڑا جہل کٹا آ کے لو جی جنگ اندر نہیں پڑھ رہے یہ ہوئی مغربہ میں اتنے فسایا مفت میں کچھ بندے مچھا منہ رکھی پھرتے ہوتے ہیں داڑیاں نو لمے لمے یہ جائز کی نا جائز حرام کیوں؟ میں کیوں جناب یہ شریعت کے خلاف ہے میں کہ آدھے نے جنگ دی حالت دے اندر میں وہ ملنگ آخر بھائی جنگ دی حالت دے اندر ناؤ وڈے رکھنے تو, وڈیاں تو, والن شکل بنانی این جناب الٹا تو جنگ دی حالت سوا ہے تو ملنگ آدھے جڑے بھی بڑھائی پھر مرسانوں بھی سواب ہے تو میرے مفتی دا دا او آد مفتی یہ کو جنگ میں رہتے ہیں جی بدائی فرد جنگ میں رہتے میں مفتی جی آفتی oh. oh. okay. oh, خدا دے بندے لانتی لوگ نفس پرست ہیں شریعت نبی نو اپنے نفس دے پیچھے پھیر دن اور اپنے نفس ننہانگوں انگریز دے پیچھے پھیر د اس واسطے گل تین بھی صحیح وہ بندہ دستا ہے جڑا نفس نو پچھے چلاوے پیچھے نہ چلاوے میں بچرخانے بچرخانے گل آ گئی پیر باہو سلطان والا رفیم بشیر میں سنا نہ تعو سلطان بہو سرکار دلسلے کا ایک بزرگ گزرا خاجہ نور محمد سروری کلاچوی انہیں کتاب لکھی ہے عرفان عرفان جلدہ جیل پہلی جلد چونہ لکھیا ہے کہ سکول سکول اے مانوی بچڑ خانے تیر بہو سلسلے کے درویش نے لکھا سکول بچانے بچڑ خانے مطلب دی اولاد زبا ہے لیکن پتہ نہیں دا آیا آیا آیا آیا آیا آیا اے مجھے نواں حوالہ ملیا ہے نواں حوالہ پھر, پھر اگے انہاں لکھا ہے کہ جدو بستے لے کے منڈے جانے سکول اس لیے لوگ سمجھتے ہیں یہ پڑھن لیکن او حقیقت کافر ہون جا رہے ہیں اے پیر باہو کے سلسلے کے بلی لکھے جہے اپنے آپ کو سلطانی ہی اخوا سلطان دے اچھا سلطان بہو کے مرید ہاں انہوں ہیا ہونی چاہیے کہ تا پیرا لکھی جانب توجہ نہیں ہو فرمائی اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے نہ وہ اہل حدیث ہیں اور نہ نماز ان کے پیچھے پڑھنا جائز ہے یہ لوگ گستاخ ہیں میرے مرشد کامل سید محمد امام شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نو پیر اعلی حضرت مہر علی سرکار د خلیفہ آپ فتوا لکھیا سی اپنے دور مبارک دے اندر کہ یہ گستاخ ہے گستاخ ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا آرام نجائز ہوں اور یہ اہل حدیث نہیں اور سنو اہل حدیث کوئی ہو نہیں سکتا اہل حدیث صرف محدسی آخیا جاتا ہے جہے حدیث روایت کرتے سن اگے اہل حدیث آخیا جاتا ہے جو ہر حدیث روایت کرتے سن اہل حدیث مذہب نہیں ہو سکتا مذہب اہل سنت ہو سکتا جہاں اہل حدیث بنتا میرے سامنے بٹھا آ کہ اہل حدیث بن کے تو وق اہلے حدیث تا مطلب ہے حدیث ہر حدیث یہاں دا مطلب ہے بھائی ہر حدیث تمل کرا او ہر حدیث عمل مسلمان کر ہی آدیش آیا نبی پاک سرکار دیا نو بیبیا پاک کا تھا. نو گھر والیاں سن دور دیا بک وقت یارہ کل سن کوئی عمل کر سکتا سڈے تیرے واسطے امت واسطے کی نے ادیش بھی ہوں تو سن سنایا ہوں سنائی حدیث پاک او چھ مہینے بکرے والی آگ عمل کرو سنت مذہب ہے کیوں؟ سنت اس طریقے آخیا جا جا ری دنیا تک مسلمانوں کے واسطے نبی چلاؤ گے یا نبی دے صحابہ چلا اور مذہب ہے مذہب ہے حضور پاک سرکار کا نو بیبیاں پاک رکھنا انہوں سنت نہیں آ سکتے وہ خصوصیت رسول ہے سنت وہ ہے جیڑی نبی پاک ساڈے واسطے کر لگی روزے کی حالت میں احترام ہونے میں کیا حکم ہے اگر احتلام روزے کی حالت میں ہو جائے نہیں ٹوٹتا بزرگان ددیل کے مزار پر یا قبر پر دیوا جلانا نجائز ہے ہاں اگر قرآن دی تلاوت جلاؤ یا قبر ہے رستے دے لوگ لنگ دے, دے انہاں واسطے چانن کر دو فر جائز انج دیوے جلا چڑنے جیسے جمعرات نو قوم جلا چھڑ دی یہ جائز نہیں قبر دو اگ رکھنی انج ہی جائز ہونی آلہ حضرت امام سنت فرماتے ہیں تو قبر دو تے دے اگر دگربتی نہ جلاؤ کیوں جو اگ ہے یہ برا شگون ہے بری فال ہے بے اتے بھی آگے تھلے بھی ایویں آگو سی لہذا اگ نہ جلاؤ اتنے جان کرنا ہوں تو پھر دیویا دی کو بتیاں نے ہوں تو جیتے ہوں ایڈا موٹا بلب لگا ہوگی تو اتنے سات دی بلتے ہوگل ہی آگے تاش کھیلنے والے کو منع کرو تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ تاش اے بابا وہ سکولر نے وہ سکولر نے نا ہاں ہوں تو بابا انہوں نے ایک ایک اور, اور نبی پاک نے فرمایا ہے مسلمان کا ہر کھیل حرام ہے کلو لہو المسلم حرام مسلمان کا ہر کھیل حرام ہے سوائے تین کے گھوڑ دوڑ تیر اندازی اور اپنے بال بچوں کے ساتھ گھر میں دل بہلانے کے لیے کھیلنا چوتھا ترنا دے بھی آیا پیراکی ترنا اور یہ تاں کھیل جائز رکھے گئے اس واسطے کہ دے اندر دے اندر بندے نو تربیت ملتی ہے جہاد دی اسی طرح اگر دوڑ بندہ لا دوڑ دور تے نیت ہی تاں یہ ہوا کیونکہ وہ بھی اسی کے تحت آ جانا یہ جا تاش ہے یہ کیڑے میدان جنگ کیڑا طریقہ میرا مطلب پھر ٹھیک ہے اور سوٹا مارن اے پتا مارے اور یہ یہی ہونا دوسرا ہے حرام اس واسطے بھی ایک تاش کے اتنے تصویر ہوسور شاید بیچنی حرام خریدنی تیسرا او کہ اس اندر گالی گلوچ اس مزاق گندے نماز جاندی ہے سارا چوتھا ایوے کہ نال چوہا جلا دین پیسے کی دی شرط لگ جاوے پھر کبیرہ گناہ حرام گنا اور اکا گیا آتی اتی مسیحی کے ساتھ خانا خانا جائز ہے بھئی, کھانا کھانا جی جی نہیں آئی ہوں یہ مسیح کھانا جہاں مسلمان بہ کے نہیں کھا ستا یہ چوڑیاں کھانا ہاں مسلمان ہونا پھرا بہ کے کھا سکتے سکے برا نہیں ہوٹے پر کھڑا ہے اصل بہانا بہانا لب دا حج ٹھیک ہے بھائی اور ہو سوال نہیں ہمارے راوی پر خاجر خضر خان کے جمرات کو چراغ جلاتے ہیں اگر آخو بھی دربار ہو فلاں دربار ہی برائیاں کیڑا دربار چھٹے نہیں پیا زنا تک دیا میں جوڑیاں جڑ دیا دربار ادا دربار جا کے دیکھو گا کی اشر ہوں جو زمانے دی اس علاقے دی رنڈی تدر آئے گی میں اسے اسے اس لانت کی وجہ میں قسم خدا دی کر گیا نہ میں دربار جانا دیتا دتا پتہ نہیں کن سال ہو گیا میں داتا حضور آزری نہیں دیا کیوں دے اگے جاواں کو لانت پوے نگیاں لگیاں پھر دیاں جاٹے کھڑی کھی پھر دیاں نام پارک بنائی کھڑے مسجد لانت یہ بھی پی بھی پارک گو سیر پھر دیو. ایمان کرتے پھرتے ہے دس نہیں گناہ گناہ ہوتا ہے لیکن یاد رکھنا تھان تھانے تھا بدلنے گنا تھان بدلن گناہ دی مقدار چیزافہ ہو جاتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے مثلا جھوٹ بولن گناہ ہے لیکن مسجد کابے چان وٹی گناہ بتتا جان مسجد گنا مسجد جھوٹ یہ ہو سدا جی کابے میں بولیا اس مکے بولیاس پھر ایک لاکھ گناہ لکھی جڑے کابے شریف جیسے نیکی مکہ شریف دے اندر ایک نی کر لاکھ گنا لکھی ہے جی برائی کرے گا تو لاکھ گنا لکھی جائے میںاس آن لگی جڑی بیوی سنے گی اللہ کے فضل لال ان پیڑی عادت کوئی ہوئی تو اس بدلن کی ضرور کوشش کرنی ہے اور اپنے, اپنے دا شیشہ شیشا انہوں ہو جانا ہے کہ میں کیڑے پاس ہاں باہر پیڑ اور اور لائے بیٹھے, بیٹھے جناب کی ان شاء اللہ اور شاہی قلعہ میں محمد کا نام لکھ کر ہونٹ کا کان تصویر کی شکل بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیں ہوٹ کان تصویر کی شکل بنی ہوئی یعنی ہوٹ دن دیتا گفر مراد بےزتی تو ہی کر رہے ہیں لہسول نام دی کوئی جائز نہیں استعمال لکھنا آخرو داوان الحمد للہ رب پڑھنا پڑھنا رسالت تقویت تحقیق حاضری توجہ لال بولو سبحان اللہ پیر بابو ماشاءاللہ جو دم گافری یا سو دم کافری سان مرشد سبق پڑھایا گیا کھل اکھیاں کیا سنے سکھون ت گیا کھل اکھیاں اصا چت ول لایا ایسا, ایسا عشقی کمایا وہ مرن تھی اگے ایسا مر گئے بہو تا مطلب لوں پایا نبی کریم فر فرما دشمنان اسلام نباہ فرما دین حق کا بول بالا فرما سڈے جتنا رشتے دار اکربا وفات پا جکن مولا سب دی مغفرت فرما سلام والی موت ایمان والی فرما کفر مخالف بنا کفار دشمن بنا کفار دا ویری بنا مولا آمی. جس طرح کافر تھا ویری اسی طرح ویری بن گئی صلی اللہ حبیب ہی نو نظم بنائی سکولی کا مطلب ترقی تعلیم اقبال نہیں منگا کیوں بچ رہا مخالف ہوا جو نبی دشمن دینے نبی دشمن ہر کفر دے پاری قرآن تو ہے نسدے اگریزی اکل ماری سکولیاں دے ازلا تو ہے دشمن نو گھر بلا کے اپنوں ہے مرا دے دشمن نو گھر بلا کے اپنوں یہ مرا دے عزت کے دین دے کے ہر ملک نو بچا دے دین نبی جگڑا مسلم اصل تو راجا خیرت دال غیرت خیرت دال غیرت غیرت لال غیر رتو بے غیرتی تھی پسند بھائی چلائیں گے نچائیں گے سناک کھڑائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے چاہے ماں ہو چاہے بہن ہو گیا ہو خیر دے لال غیر رجو بے غیرتی پسند پردے دال ویرے <تصفح> <تصفح> <تصفح> ننگیاں سب ر ویرے دے نال نگیا ہر بے حیا سکھا دے اے اے کتنا بے حیا مسلم سکولیاں دے کر دے دے مسلم سکولی دے ازلا تو جدا وہ دینے لبی دا جگی کولیاں دے ازلہ تو را جدا اے ابو الہان دا دہدی سبحان اللہ ابو الہان دا دہدی امیہ نا دی لے دی ہاں جن لےڈی آکو کپڑے تو چوکھی باہر آدھی آن آنکھے آن تاکہ وڈی لیڈی بن جاؤں چوکی باہر ہوگی ابو ای دمی نہ دل شکل خوشر کپڑے نہ د تائی یہ دی نسدی دی انگریز دے گم سکولیاں اگلا تورا جدار جی نے نبی کا جھگڑا سا کیا کسل کی سکولیاں فوجیاں نے گرم کیتا فوجیاں نے گرم کیتا ظلم دا ددار فوجیاں نے گرم کیتا بدار کام ساری ری گی تائیں دار د Oh, ج جی درم پیتا درم کی ترم بھی دل دار پبار قوم سار روجتی تار اگریز دلاد میں دے دلار انگریز را جستا رہا جردار بزار قومساری یہ جی کوئی ایٹ وائرلس لا کھلوتا ہوم دہ بنے حلال بنے وہ یہ سنا چشتی سزا بنا کے لوگ اے فورا پلان سوللو اے سینما دے کنجراں دے سینما دے کنجراں دے ٹیکس معاف کیتے مارے تے مسجدوں دے ستیاں ناس کیتے اللہ کرے اللہ کرے bled of d-dee